ص الحمن <سؤال> الحمۃ الرحمد صحمۃ علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محتبہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف خمسا میں ابھی دعا تشف کو پڑھنے والی ہے دعائے تشبہ میں چونکہ وسیلہ قرار دینے کا سلسلہ ہے امبیا علیہ السلام علم السلام کو پیارے نبی شاہ جہاں سہ خجہ سلام اللہ علیہ, السلام علیہ السلام کو وسیلہ قرار دیا ہوا ہے دعاؤں کی قبلیت کے لیے ان سب کو وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے اپنی دعائیں مانگی ہیں لہذا جو ہے قرآن حد جس کی روشنی میں وسیلہ کے بارے میں کچھ گفتگو کر کے کہ وسیلہ جو ہے اس پاک محل کی تعلیمات کی روشنی میں جائس کسی نبی کو وصلہ قرار دے کر ان کی عظمت کو ان کی رسالت نوبت بار علمہ علیہ السلام کی معمت ولایت کو ان کے اندر جو عظیم افصاف حسنہ ہیں کا مالے ہیں ان کو وصلح دے کے حانیٰ ہاں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس سلسلے میں قرآن عزیز کی روشنی میں بزرگانی کی تعلیمات روشنی میں تھوڑا سا گفتگو کر کے پھر جو ہے دعات و کو شروع کرنے مسئلہ سمجھا اس سلسلے میں وسیلہ در قرآن کے نمایاں سے کل جو ہے آپ کو ایک آیت جو مشہور ترین آیت ہے وہ اب تک لہن وسیلہ پر تھوڑا سا گفتگو کیا تھا تو اس آیت کے ذہن میں جو ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کا جو ہے ذریعہ ڈھونڈو وسلہ ڈھونڈو تو میں جو ہے تمام نے امل اور ایمانیات سب اس میں وصلے میں شامل ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے امبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حضول میں وسیلہ قرار دے کے ان کی عظمت کو اللہ کے حضول میں وسیلہ قرار دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی یہ بھی جو ہے مبصرین نے اس چیز کو بھی وسیلہ قرار دے دیا ہے اور اسی آیت کے ذیل میں جو ہے وسیلہ قرار دینے کے ذیل میں آیت و ببت و علیہ وسیلہ کے ذیل میں اور سنت والجماعت کی تفسیر ہے تفسیر ضیاء القرآن ہاں جی پیر کرم جو ہے پاکستان کا جس بھی رہ چکا ہے شریعت کا وہ جو ہے اسی وقت تک وہ وسیلہ میں ہاں جی اس معنیٰ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے جس طرح السنت والجماعت کی قدیم تفسیر تفسیر کا شاف اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی حرما تو سے وسیلے سے مراد کل نما دقرو بھی ہر وہ عمل صالح ہیں ہن یہ ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ سے نزدیک کیا جاتا ہے انسان کا اللہ سے نزدیک کرتا ہے ان سب وسیلے میں شامل ہے ہن مشہور عربی لغت جان جو ہے لسان و عرب نے لغت میں بھی کہا الوسیلہ تولاسل مایو تو و سلبِل شہ و علیہ واصلہ ہر وہ چیز ہے جس سے انسان ایک شیخ تک ایک چیز تک پہنچ جاتے اور اس کے ذریعے سے اس شے سے نزدیک ہو جاتے تو یہاں اللہ تک پہنچنے کے وصلہ یعنی جس چیز کے ذریعے سے کسی تک پہنچنا اور اس کا قرب حاصل کرنا اسے وصلہ کہتے ہیں تو اللہ تک پہنچنے والے ہر چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے اللہ کی قرب حاصل کرنے والے ہر چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے تو اس کی روشنی میں اس تفصیل ضیام فرماتے ہیں ایمان نیک اعمال عبادات پھر بھی سنت گناہوں سے بچنا یہ سب اللہ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا پہنچنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے پھر آگے ایک اور قدم آگے جاتے فرماتے اور مرشید کامل مرشد کامل جو الہی ہیں جو اپنی روحانی توجہ سے اپنے مردوں کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دیتے ہیں دل میں یاد اللہ کے تڑپ پیدا کرتے ہیں اس کے وسعے ہونے میں کوئی شبہ جو نہیں کر سکتا ہے کامین امت نے جو ہے ایسے مشت کی تلاش میں سینکڑوں ہزاروں کوس کی مسافت کو ان میل کو پا پاپیا دے کیا اور ان کے رہنمائی اور دستگیری سے آسمان معرفت محر و حکمت پر ماہ بن کر چمکیں تو حضرت شی جیسے الصنت کے بڑے بزرگ کا شاست شاہ ولی اللہ کے جو ہے ان کے کلام بھی تصریح کرتے ہیں کہ آیت میں وسیلہ سے مراد جو ہے بےعات مرشد ہے ہاں جی مرشد کی بیاہت یہ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا تو جہاں ایک مرشد کی جو ہے بےعاد کو وسیلہ قرب علیہ اللہ قرآن دے سکتے ہیں تو یقیناً جو عملِ طلبِ السلام کو کیونکہ وسیلہ قرآن نہیں دے جا سکتا ہے اللہ کے پیارے رسول جو عبادت خدا بضرتی اللہ القصہ مختصر ہیں اس کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کیوں نہیں قرار دے سکتا ہے تو ان کے اطاعت بھی جو ہے وسیلہ ہے امبیاء علیہ السلام کی علیہ السلام کی اور ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دے کر کے یوں کہہ کر کے اللہ ہاں جی اس طرح اس مقرر بندے کی ان اچھے اچھے اوصاف کے واسطے ہاں جی تو ہماری دعائیں قبول کریں ہماری مشکلات حل کریں تو اس طرح ان ہنسیوں کو اللہ کے درگاہ میں جو قرب کا منزل ہے اس قرب کے منزل کو وسیلہ کرا دے اللہ سے دعا کرنا حقیقت میں اللہ کے اللہ ہی کی تعظیم ہے اللہ کے ان بندوں کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے ان جی جس طرح اللہ اللہ نے قرآن میں خود سرمایہ و مایوتی رسول القدہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو ان بندوں کی تعظیم بھی اللہ ہی کی تعظیم ہے کیونکہ ہم اللہ کی محبت میں ان سے محبت کرتے ہیں لہذا ان کو وسیلہ قرار دینا بھی ان کے تعظیم ہے اللہ کی تعظیم ہے اور این توحید ہے اس میں شرک کے کوئی گنجائش نہیں کوئی اس میں شاہی بطق نہیں ہاں اور قرآن پاک میں جو ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسری آیت جو ہے ایک وسیلہ تھا اور دوسری آیت سرائے نسا نمبر چونسٹھ ہے جو وصلے کو ثابت کرتا ہے ہاں جی اس میں اللّہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو عََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ عز ظلم حسن جاؤ كا فسر اللّہ وساء الر المر رسول لوجد اللّہ طواب الرحيمہ فرماتے ہیں جو ہیں منافقين میں سے کچھ لوگ ہاں جى رسول اللہ سے مخالفت کرتے تھے چورى شبے بھى مخالفت كرتے تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ولاو عنم عز ظلم عن اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کفر شرک و شریک کے ذریعے سے رسول اللہ کے احکامات کے ہاں جی یا مخفی نافرمانی کرنے کے ذریعے سے جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یہ ظلم میں شریک وقران ظلمِ عظیم کہا ہے ہاں جی خوف شرک کر کے ظلم کیا رسول اللہ کی تعلیمات کے نا نافر، نافرمانی کر کے ظلم کیا یہ سب ظلم میں آ ہے ظلم پر نفس میں اگر یہ لوگ جو ہیں اول عنم عز یہ لوگ جب اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں مختلف آنجے کفر شریف اور نافرمانی کے ذریعے سے پھر جاؤ کا پھر یہ لوگ اے اللہ کے نبی آپ کے پاس آ جائیں یہ آپ کے فرمانی کرنے کے بعد کُور کے انتخاب کے بعد یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں رسول اللہ کی ان کی گناہوں کے بخش رسول اللہ کے حضور میں آنے سے مشروط کرتے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس آئیں پھر فرصاء اللہ۔ آپ کے حضور میں آ کر پھر اللہ کے درگاہ میں استغفار کریں اس کا کیا مطلب ہے یعنی آپ کو وسیلہ قرار دے دیں رسول اللہ کے حضور میں آ کر اپنی غلطی کا تسلیم کر رہے ہیں یعنی کریں اور رسول اللہ کا اپنا شفیق قرار دیں اللہ کے درگاہ میں یعنی رسول اللہ وسیلہ قرار دے کر آپ کے حضور میں آ کے آپ کے عزت و تقریم کر کے ہاں جی آپ کو وسیلہ قرار دے کر پھر اللہ سے استغفار کرے فسطاخر اللہ پھر اللہ سے اپنے غنام کی بخش مانگے اور پھر وسطیخر اللّہ الرسول اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے وسطیخر ال معافی مانگے الرسول رسول لہم ان کے لیے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے ان کے ہمیں رسول جو استغفار کے دعا کریں تو پھر ہاں دو دو شرط کے ساتھ تین شرط کے ساتھ ایک تو انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر پھر رسول اللہ کے پاس آئے رسول اللہ کے پاس آنے سے مشرور کیا رسول اللہ کے پاس آ کر پھر فسطاخل اللہ اللہ سے اپنے گناہوں کے بادشاہ طلب کریں ہاں رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ سے اپنے گناہوں کے کی، اپنے کیے ہوئے ظلم کے استغفار کریں اپنے شرک کو منافقات نافرمانے کے اور پھر مزید مشروط کر لیں وسطاخل اللّہ رسول اور رسول بھی ان کے ہمیں استغار کریں کرے گرہ اگر رسول کی استفار رسول کے وسیلہ کرا دینے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا تو اللہ یہاں کیوں مشروط کر رہے ہیں ان کی گناہوں کے باشش کو کیوں رسول اللہ ان کے سے استفار کریں ورنہ یہ خود اللہ سے ڈائریکٹ مان لیتا تو اللہ بس دیتا لیکن اللہ نہیں بس رہے یہ لوگ اپنی جگہ پر اللہ سے استغفار کر لیتا اللہ اللّہ سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو رسول اللہ کے دروازے پہ جھکا لیں اللہ رسول اللہ کے پاس آئیں اپنے وزلم کرنے کے بعد اور پھر پاس آ کر آپ کے محفل و مجلس میں اللہ سے استغفار کریں کوئی ایک آپ کے حضور میں رہنا آپ کی محفل و مجلس میں رہ کر دعا کرنا یہ ایک وسیلہ واقع ہو رہا ہے ان کے بخش کا ہاں جی اور پھر وس صاحف اللہ رسول بھی ان کے ہمیں استغفار کریں تو کیا اللہ وجد اللہ طب الرحمٰ تو پھر ضرور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا تو حجن گرج یہاں مشرقین اور کفار اور رسول اللہ کے ساتھ منعفقت کرنے والے ہیں اور منافقین کے گناہوں کی بخش کو اللہ نے مشروط کر دیا کہ وہ حضور اقدس کے حضور میں نبی رحمت کے حضور میں آئے ہیں ہاں اپنے گھر میں رہ کر استغفار کریں معافی ہوگا رسول اللہ کے پاس آئیں پھر رسول اللہ سے اور پھر اللہ سے اپنی دعوں کی استغفار کریں رسول اللہ کو وسلح دے کے پھر رسول اللہ بھی ان کے حام استغفار کریں اللہ اللّہ رسول رسول اللہ بھی ان کے ہم میں استغفار کریں تو پھر رسول اللہ کریں یا اللہ ان کے گناہوں کو بحش دے اللہ سے دعا کریں باشش کا تو اللہ وجید اللہ تو تو ضرور اللہ تعالیٰ خود توبہ کرنے والا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا تو جین گرامی جو ہے اس عادم میں صاف طور پر رسول اللہ کے حضور میں آنے سے ان کے گناہوں کی باشش کو مشروط کیا رسول اللہ کے حضور میں آ کر اس کریں ویسے گھروں میں کریں تو ان کی باشش کا لانے وعدہ نہیں فرمائے پھر رسول اللہ بھی ان کے حامی سے خوار کریں تو پھر جو رسول اللہ کے پاس آئیں رسول اللہ اور رسول اللہ کے حضور میں آ اللہ سے استفار کریں آپ کے حضور میں آنے سے ان کی باشیش کو معاشرت کیا آپ کو وسیلہ آپ کے حضور کے آنے میں کیا ہے یعنی آپ کو وسیلہ قرار دے دیں اور پھر رسول اللہ بھی ان کے سے استفار کریں تو اللہ تعالیٰ وسلم اللہ اور مہربان ہیں یا اللہ تعالیٰ خود فرمارے رسول اللہ کو وسیلہ قرار دے دو رسول اللہ کے حضور میں رہ کر اللہ سے معافی مانگو اپنے گھر میں رہ کر معافی مانگنے سے بخش کی وعدہ نہیں فرمایا دین گرہ میں تو صاف واضح طور پر جو ہے رسول اللہ کو ان کی اس ظلم کے جو ہیں جو یاکوف اور شرک یا نفاق کی سرد نے رسول اللہ کے اقامات کی, کی نافرمانی اور انفاق نفاق کی سرت میں ہے اس کے بخشش کو رسول اللہ کے حضور میں جانا تو میں کیا اور پھر اس کے رس اللہ کے ضرور میں جا کر استغفار کریں اور رسول اللہ ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ ان کو باس دے گا تو رسول اللہ کو صاف طور پر اللہ تعالی نے حکم کیا کہ رسول اللہ کے پاس جا کر استفار کریں رسول اللہ ہاں جی تو پھر اللہ تعالی ان کی گناہوں کو بخش دے گا تو اسی طرح جو ہے یہ ایک صاف طور پر اللہ تعالی نے جو ہے رسول اللہ کی وسیلہ قرار دینے کا حکم فرمایا رسول اللہ کو وسیلہ قرار دیکھنا اللہ سے معافی مانگیں استفار کریں تو اللہ بخشے گا ورنہ نہیں باشے گا باشید کے وعدہ نے کیا اسی طرح پرانے پاک میں سورہ یوسف میں یعنی سورا یوسف علیہ السلام میں آیت نمبر ستانوے میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بایوں نے جب آخر میں تمام معاملات اور چالیس سال پورا ہو گیا تو یوسف کے دربار میں یہ لوگ ان کو ہاں جی یوسف کوالا نے جو مقامی منظر دے دیا اس کا تو انہوں نے یوسف کے حضور میں جو ہے اپنے اعتراف جرم کر دیا اور یوسف نے ان کو بڑھ دیا اللہ تشریف والیوم کر کے لیکن چونکہ انہوں نے حضرت یعقوب کو بھی بہت زیادہ ستایا تھا چالیس سال تک انہوں نے یعقوب کو بیٹے کو جو ہے ان کے معاملے کو چھپا کے رکھا ہاں اور یعقوب کو بیٹے کی مصبت میں جو ہے فراغ میں چالیس سال رویا ان کے وہ انکین نابینا ہو گیا لہٰذا جو بہت بڑے ایک نبی کو جو ہے عزت تک پریشان کرنا بہت بڑے گناہ تھا ایک نبی کو جیل تک پہنچانا اور غلامی کی زندگی گزارنے کا گناہ اور ایک اور کتنی پریشان آئی یوسف نے اس سے چالیس سال کے عرصے میں پہنچایا تو کہ یہ تو قرآن سے ثابت ہے ان کو غلامی کی زندگی گزارنا پڑا انہی بائیوں کی وجہ سے ان کو جیل کی زندگی گزارنا پڑا جیل میں کتنے سال رہا ہاں جی جو ہے سات سال یا بارہ سال تو وہی جیل میں تو ایک نبی اللہ کو ہم نے جو ہے چند ہفتے بھی رکھے کتنا بڑا جرم ہے یہاں تو اللہ کے نبی کو جو ہے چھ سات سال یا بارہ سال تک آپ کو جیل میں رکھا گیا انہیں بھائیوں کی وجہ سے باپ کو جو اتنا پریشان کیا اس کے کی خاندان کو باپ مانجے اور جو ہے اس کے بھائی بنیامین کو پریشان کیا اس کے کی چاہنے والوں کو سب کو پریشان کیا خوشن یعقوب نبی اللہ کو تو یہ بہت بڑی گناہ تھی تو اس گناہ کو انہوں نے حضرت یعقوب کے حضور میں آ کے استغفار کر رہے ہیں قارون بایو نے کہا یہ آبانہ یہ ہمارے پیدربز استاخ اللہ آپ اللہ کی حضور میں ہمارے گناہوں کے استغفار کریں باپ سے کہہ رہے ہیں ورنہ خود ڈائریک کر سکتے تھے باپ سے کہا بھا آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کے باخش کے لئے استاخ اللہ ضنوع بنا ان نہ نہ خاتین بے شک ہم سے بہت بڑے خطا ہو گیا تو آپ نے نہیں فرمایا تو یعقوب نبی اللہ ہے یہ نبی زاد یعقوب نبی اللہ ہیں ہاں جی آپ کے نبی اپنی نبی زادوں سے بھئی جو ہے اللہ سے مانگو میں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ایسے نہیں فرمائے بلکہ آپ جانتے تھے کہ آپ ان بچوں کے حق میں اگر دعا کریں اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا اور بچے بھی یہ جانتے تھے کہ اگر ہمارے باپ ہماری اس کوتاہی کو معاف کر کے اللہ سے ہمارے حق میں دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری اس کو معاف فرمائے گا یہ اللہ کے نبی زادے لوگ تھے ان توحید اور شرک کی تمام چیزوں کو یہ لوگ جانتے ہیں اور یہ وسیلہ کرا دینا شرک ہوتا ہے چونکہ شرک اور ایمان جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے مکتب میں ایک جیسا ہے ایک چیز جو کسی نبی کے دور میں شرک ہے تو ہمیشہ شرک ہے ایک چیز ایمان ہے تو ہمیشہ ایمان ہے ہاں جی یہاں پر جو ہے یہ تمام بھائی اپنے باپ سے کہہ لیں یا اپنے باپ کو شفیق قرار دے اے ہمارے پروندگیگانگوار استعفی اللہ ظلم ہمارے گناہوں کا اللہ کے ظلم میں۔ استغفار کرنے ان نا کن بے شک ہم سب جو ہے ہی خطا کار ہیں تو یعقوب نے فرمۂ خالص و خصاف میں بہت جلد تم لوگوں کی حق میں اللہ کے حضور میں استغفار کروں گا رب بھی میرے پروان نگاہ سے ان نہغرم بے شک میرا رب جو ہے بہت زیادہ بہنے والا اور بہت مہربان ہے عیصور یوسف کا نمبر ستانوے اور اٹھانوے ہے تو اس مبارک آیت کے اندر بھی جو ہیں ہاں جی حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کے بیٹے جو نبی زیادہ ہیں یعقوب اللہ کے نبی ہیں ان کو وشیلہ قرار دے کر ہاں جی اللہ کے حضور میں استفار کے جو ہے ان سے درخواست کریں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رد نہیں کریں کہا میں بہت جلد تمہارے حق میں کو جس طرح مبصرین نے فرمایا کہ آپ نے شہر کے وقت کو کو یا کے استخار کے لیے انتخاب کیا تھا تو چونکہ وہاں دعا قبول ہونے کی امید ہے اس وجہ سے تو ازان الم دیکھو یہاں بھی ایک نبی دادے ہیں وہ حتی یاقب سے استخار کے درخواست کر رہے ہیں اپنے باپ سے اپنے ان بڑے بڑے گناہوں کا اور باپ بھی نہیں کریں رہے ہیں ہو جاؤ یہاں سے یہ شرک ہے اللہ سے تم ڈائریکٹ مانگو مجھے وسیلہ قرار مت دے دو نی فرما رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ سنتا ہے آپ کے وسیلے سے دعا کریں گے تو ان بچوں کی گناہیں بخشا جائے گا تو آپ نے جو ان کے لیے امید دلائیں اور ہم نے یقیناً ان کے لیے دعا کیا صوبہ ساخل میں بول جال تمہارا میں استعفار کروں گا میرا رب سے کیونکہ وہ بہت بچنے والا اور مہربان ہے لہذا زین گرامی ان قرآن تین آیتوں کی روشنی میں صاف ظاہری ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کو وسیلہ قرار دینا اب جس طرح نیک امل اللہ تک پہنچنے کا وصلہ ایمانیت وصلہ ہے اس طرح انبیاء علیہ السلام کے اعتعاد بھی اور اما علیہ السلام کے اولیاء کے اطاعت بھی وسیلہ ہے ایسے ہی اپنے دعاؤں میں دعاؤں کی قبلت کے لیے ان عظیم حسیوں کو وسیلہ قرار دینا بھی اے عبادت ہے اور اور اس سے ہرگز شریعت منع نہیں کرتے ہیں قرآن منع نہیں فرماتے ہیں بلکہ قرآن نے جو ہے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا ادھر رسول اللہ کو وسیلہ قرار دینے کا حکم دیا اور ادھر جو ہے حضرت یعقوب کے, کے بھائیوں بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے دیا نبی زادوں نے نبی کو اور انہوں نے بھی کو رت نہیں کیا اللہ سے ڈائریک مانگو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ان کو امید دلائی کہ میں بہت جلد تمہارا میں استغار کر لیتا ہوں لہذا امبیا علیہ السلام کو وسیلہ قرار دینا یہ جو ہے عین فطرت کے بھی مطابق ہے اور قرآن آیات کے بھی مطابق ہے ان تین صحیح آیتوں سے صاف طور پر سنا جاتا ہے اور ان کو اصلا کرا دینا بالکل صحیح ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے ہمارا صحیح سوچا جائے تو وسیلے کے باب میں اللہ تعالیٰ کے پورا نظام وسیلے کے بنیادوں پر ہے ذریعہ اور وسیلے کی بنیادوں پر ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے اس کائنات کو صورت چاند کے بغیر بھی روشن کر سکتے تھے ان اللہ نے سورت چاند کی وجہ سے اس کائنات کو روشن کیا ہاں جی سورت چاند اس اللہ تعالیٰ انبیا کے بغیر بھی لوگوں کو اہداعت دے سکتے تھے آسمانی کتاب نازل کیے بغیر ہر ایک کو دے سکتے تھے جن اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو وسیلہ کرا دے دیا آسمانی کتابوں کو وسیلہ کرا دے دیا جو اللہ ڈائریکٹ انبیاء کے دلوں پر آسمانی کتاب پہ پہنچا سکتے تھے لیکن جبریل کو وسیلہ کرا دے دیا تو اللہ کے نظام ہی جو ہے وسیلے پر ہے تو جن ہستیوں کے توسط سے انبیاء علیہ السلام خاص طور پر علیم السن اور حسن رسول اللہ سمجھ میں سے توسط سے ہم تک دین پہنچا ان کو ان کی تعظیم ان کو دعاؤں میں وسیلہ کرا دینا اس امید پر کہ ان کو ہم بیچ میں گے اور اللہ سے دعا کریں گے ان کو صلاح کرا دیتا ہے اے اللہ تر نبی رحمت کے مقام رسالت کا واسطہ آپ کی جو ہے مقام اچھا کا واسطہ آپ کی جو ہے تیس سالت عبلی کے رسالت کا واسطہ آپ کے مقام و ماشاء اللہ رحمۃ عالمین کا واسطہ آپ کے مقام قابل خوشن آوازن کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنے کا مطلب کیا ہے یہ بندہ اس بندے کے دل میں اللہ کے اس نبی کا بہت بڑا احترام ہے ٹھیک جی اس چیز کا اقرار بھی ہو رہا ہے اس اظہار اس قدے کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور اس حقدے کا اظہار ہے قدم یہ نے اللہ کی تاط ہے یہ اللہ کی بندگی ہے کیونکہ اللہ نے خود قرآن فرمایا ہمارے پیارے نبی کی توقیر کرو اس کی تعظیم کرو اس کا احترام کرو اس کی مدد کرو ہاں جی اور اللہ نے خود قرآن فرمایا وہ ہمایوتی رسول اللہ۔ لاکھ الحمدیں رسول کے اعتعت اللہ کے اعتعت ہے ہاں جی رسول کے اعتعت اللہ کے اطاعت ہے لہذا رسول کی نصرت اللہ کی نصرت ہے رسول کا احترام اللہ کے احترام ہے تو اللہ کے جس طرح ہم دنیا میں میں اپنے کاموں میں اور آپ کو کسی بڑے شاعر سے کوئی کام لینا ہو تو آپ کو اسے ڈائریکٹ تعلقات نہ ہو تو آپ اس میں واسطہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں اللہ تعالی کے یہ سب قربترین ترین بندے ہیں ہاں البتہ اللہ سے انسان ڈائریکٹ مان سکتے ہیں کہ مطلب نے اللہ سے نہیں مانگ سکتے بالکل مان سرتے اللہ تعالیٰ ہر ہر غریب امیر ہر ایک کا سنتا ہے وہ ذات یہ اس کی درگاہ کی رحمت ہے کہ ہر ایک کا سنتا ہے لیکن اگر آپ نے اللہ کے مقرب بندوں کے بیچ میں وسیلہ قرار دے دیا خود کو ایک الخر خطا سمجھ کر تو یہ اللہ کے ان بندوں کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کا ضرور احترام برہ بر کر اُس پر اللہ کے جو ہے اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا لہٰذا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کے ان بندوں کی تعظیم کر رہے ہیں ان کو عظمت کو اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ اپنے تعلق ان کی عظمت کو جو ہے بڑھا رہے ہیں نہ کہ آپ ان کو توہین کرا رہے ہیں اور نہ ان سے آپ ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں مان رہے بلکہ ان کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مان رہے ہیں اور حقیقی دینے والا اللہ ہی کو سمجھ رہے ہیں حقیقی حجرتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھ رہے ہیں اور لہٰذا جو ہے یہ انے توحید ہے اور این تعظیم انبیاء اللہ کی تعظیم ہے ہاں جی ان کو وسیلہ قرار دینا قرآن کے انہیں مطابق ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے قرآن کے ان تین آیتوں کی روشنی میں قرآن پاک وسیلہ اور دوسرے بھی بہت سے مفسرین نے بھی جو ہے اس موضوع پر اس قرآن ضلع میں پین فرمائے ہے قرآن کی روشنی میں وسیلہ انبیاء علیہ السلام کو واسطہ دے کر ان کے مقامات بلند مقامات پر رسالت عنوت کا درجے کو وسیلہ دے کر دعا مانا اے نے توحید ہے یہ شرک سے نہیں ہے جس طرح آلی عدیث لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین کو صحیح سمجھ کر دین پر ایمان لانے کے دین پر عمل کرنے کی توفی عطا فرما